اور ہی لگاتا ہوں ابھی منگ یہ خوش ہوگا میں نے ریکارڈنگ بھی کی ہوئی ہے کہ اس نے جو جو جواب دیا تھا جنید جمشید کے حوالے سے اس کے کاچے کے والے سے لگا دوں سیاہ مار یہ جواب دیو بندی سے سننا چاہتے ہیں آپ بتائیں لگا دوں میں عمران بھائی یہ ذرا سنیں ابھی سنیں جناب کیا جواب دیو بندی نے دیا ہے سنگنگ کرنا وہ کوئی گنا نہیں ہے تو اسی لیے اگر وہ آپ کو کیسے پتا چلا اس وقت کی یار یہ پروگرام دیکھ میں جو تین چار سال پہلے دیکھا تھا یہ کافی پرانا پروگرام ہے بے شک جو ہے سرچ کر لو اس کے پروگرام کے بارے میں یہ ایک دن جیو کے ساتھ ہے اس گول مول سے منہ مو والے آدمی کے ساتھ کیا نام ہے اس, اس کا نام تو یہ اس وقت کی ویڈیو ہے اور یہ پورا دن اس کا جو دکھایا کی وہ جن سے کس طرح گزارا तो इसके अंदर जो वो कोई खराबी नहीं है बाकी रही बात उसकी बीवी के बारे में कि उसकी बीवी बेपरदे तो ये बात याद रखो उसकी बीवी जो है वो एक तबलीगी जमात के बंदे से पहले एक, एक नंगा फिरता है या तुमने उस वीडियो में उसको नंगा फिरता देखा है अगर स्विमिंग नंगा ही करेगा अब मुझे बताओ क्या क्या वो जो है वो अब दस्तार टोपी कुर्ता सलवार सब कुछ पहनकर स्विमिंग करे अजीब जाहिरों वाली बात है ये तो स्विमिंग नंगा ही करेगा تو اس نے بلکہ تم جو ہے وہ یہ غور کرنا کہ اس کی جو کچی ہے نا کچھی ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ بات یاد رکھنا کچی ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہوگی اور یہی جو ہے یہی جو ہے وہ سطر ہے مرد کا یہی سطح ہے مرد کا یہی سطح ہے نا اب اس بات سے جو ہے وہ پھرنا نہیں صحیح ہے اور یہ ہنسنے, ہنسنے والی باتیں سوڑو بات کو سیریس سمجھنے کی کوشش کرو باقی اس کی بیوی جو ہے وہ ایک تبلیغی جماعت کے بندے سے پہلے ایک سنگر کی بیوی ہے تو سب سے پہلے تو اگر تم نے اس کی باتیں سنی ہو غور سے تنقید کے لیے نہیں غور سے اس اس کی کی باتیں سنی ہو تو بیوی جو ہے اس کو روکتی رہی ہے بیچ میں اور اس کی زندگی میں ایک مرحلہ یہ بھی آیا تھا کہ جب اس کو بڑی مشکل سے اپنی بیوی کو راضی کرنا پڑا تھا تبلیغ میں جانے کے لیے جب اس کو جانا تھا چار مہینے کے لیے شاید تو اس میں جو ہے وہ, اس میں اس کو ہے وہ آ, ہا, تب پہلی بات تو جو اپنی بیوی کو منانا تھا پھر اس کی اب جو ہے وہ خود تبلیغی پہ آ گیا تو انشاءاللہ شاء اللہ آہستہ اس کی فیملی بھی آ جائے گی باقی تم یہ بات کر رہے ہو مولانا صاحب کی وائف جو ہے وہ پارلر میں گئی بیوٹی پارلر میں تو پہلی بات تو یہ کہ تمہیں جو ہے وہ ان کی پرسنل زندگی میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے صحیح ہے ان کی پرسنل زندگی پہ جاؤ ہی نہیں کیا تمہارے پاس اتنا علم ہے کہ تم ان کی پرسنل زندگی میں بات کر سکتے ہو باقی دوسری رہی بات جو پارلر میں جانے کی ایون کے بریلوی علما بھی جائزہ دیتے ہیں یہ اسلامی محفل پہ یار وہ نا تمہارے ساتھیوں نے آیت سنائی ہے قرآن کی آیت ایک دوسرے کانٹیکس میں ہے وہ وہی ہوتا ہے اگر ہم جو ہے وہ خود سدھر نہیں سکتے اگر ہم خود سدھر نہیں سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کو بھی اچھی بات نہیں بتائیں صحیح ہے تو یہ جو تم نے قرآن کی آیت بتائی وہ دوسرے السلام علیکم میں نے روک دی تو یعنی آپ لوگوں کو پوری روم کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ مسئلہ کیا ہے اصل میں میں نے ملنگ صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مرد کا ستر اتنا ہی ہے یہ سن رہے نا آپ ال سنت بھائی عمران بھائی سب بھائی سن رہے نا کہ مرد کا ستر اتنا ہی ہے کہ کاچا پہن لیں تو یہ مرد کا ستر ہے تو اب یہ سوال تو میں نے کیا تھا اور اس کو جواب نہیں آیا تھا تو اب میں آپ سے شیعہ مار صاحب یہی سوال پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ کے یہ پیارے دیو نے جو بات کی ہے کہ مد کا ستر اتنا ہے تو یہ تو سوال آپ سے ہم نے کیا تھا تو آپ ہمیں بتائے نا بھائی کاٹا جمشید میں پہنا ہوا ہے وہ سوال ہم سے پوچھنے عجیب بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی کاٹھا پین کے سوئمنگ جنے جمشید کرے تارق جمیل جو ہے وہ تبلیغ کرے بیوی بیوٹی پارلر میں پھرے تارق جمیل جو ہے وہ کہے کہ آپ جو ہے بیوٹی پارلر میں نہ جائیں اپنی بیوی جو ہے وہاں مالش کروائے عورتوں سے مردوں سے تو سوال ہم سے کر رہے ہو ایک سے خود ایک تو خود مسئلہ اور پھر میں نے یقران کی آئے مبارکہ سنائی تھی اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو ہلنوینہ آ لما تقولون ما تف تفعلون صدق اللہ العظیم کے اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے یعنی ایک بندہ کہے کہ بھائی تم نماز پر خود پڑے نہیں تو اس طریقے سے یہ کہتے ہیں پوری دنیا کو جنید جمشید اور طارق جمیل اور یہ سائید انور یہ سارے گنجے لوتے کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو اور بہنوں سے کہتے ہیں کہ بیوٹی پارلر وغیرہ میں نہ جاؤ اور اپنی بیوی اگر بیوٹی پارلر میں جائے تو یہ منافقت ہے کہ نہیں لکھیں بھائی جتنے بھی سن رہے ہیں کہ بھائی دوسروں کو کہیں کہ آپ پارلر میں نہ جائیں اپنی بیوی بھی پارلر میں رہے اور بھائی کی بیوی بھی پارلر میں ٹھیک ہے اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں شیا مال صاحب آپ بتائیں کہ کاچا آپ کے جنید جمشید آپ کے عزیز نے آپ کے پیارے گنجے نے کاچا اس نے پہنا ہوا ہے کاچا پہن کے سوئمنگ وہ کر رہا ہے بیوی اس کی بے پردہ ہے اور پوچھا آپ ہم سے رہیں تو آپ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کے جو دوست نے کہا کہ مرد کا سطر اتنا ہی ہے کہ کاچا پہن لے تو یہ مرد کا سطر ہے تو آپ اس کا ادرا جواب دیں مائک میں چھوڑتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے آواز آ جزاک اللہ اچھا جی میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا آئی نا آپ سے میں نے ایک سوال کیا ایک فقی سوال تھا ہاں ایک بات اور جب تک میں اپنی بات کمپلیٹ نہ کروں کسی کے اندر ہمت ہی ہونی کے ڈاٹ دے یا باؤنس کرے یہ غلطی مت کرنا صحیح ہے تو بات کرتے ہیں اور پیار موبہ سے بات کریں گے ٹھیک ہے میرا سوال یہ تھا کہ مرد کی سطح کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے اور کیا انسان صرف السلام علیکم یہ حضرت آپ نے بھائی کیا کر دیا آپ ہے جہاں سطح بھی کھول دی اچھا میں بات یہ جواب علامہ صاحب یہاں بیٹھے ہوں سب بھائی جانتے ہیں ابو بزمر جانتے ہیں دو دو تین تین گھنٹے بیان کرتے ہیں آپ جانتے ہیں ایزی جواب सुनली مسلم بھائی سے زیادہ کون जानता है سلمان بھائی جواب میں نے اس وجہ سے ام, عمران بھائی علیہ سنت بھائی کو کہا تو نہ دیں کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ کریں کیونکہ ان کو, ان کو معلوم نہیں مجھے معلوم نہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ کر کے اس کو یو پر لگایا جائے پھر یہ میں کٹنگ کریں گے اس سے کٹ وغیرہ کر کے یہ جواب دیں گے کہ جناب یہ دیکھیں بریلوی عالم نے یہ کہا تو بیلنس ٹھیک ہے بیلنس بالکل ٹھیک ہے اس کے لیے تن... یہی یہ ہونا چاہیے آ, کیونکہ ہم یہاں یو ٹیوب کی ریکارڈنگ کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے بھائی کاچا اچھا جو نئے جمشید پہنے وہ ہم دیں کہ جناب یہ اس کا کاچا اچھا ٹھیک ہے کہ نہیں ہو. بتائیں بھائی کہ کس کلر کا क्या اس ہے آ السلام علیکم و رحمتہ جزاک اللہ ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیے میں نے اس کو باؤنس اس بات پہ کیا ہے کہ دھمکی لگا رہا تھا بدتمیزی سے بات کر رہا ہے ہمارے روم میں آئے ہو تمیز سے بات کرو اگر کچھ پوچھنا ہے تمیز سے پوچھو تو تمہیں جواب ملے گا है? ہم تمہاری روٹی کھاتے ہیں جا باز اللہ استفراللہ. تو دھمکی نہیں چلے گی تمیز کے دائرے میں اگر بات کرتا موسٹ ویلکم اور مجھے یہ بات پسند نہیں آئی اس کو اٹھا کے میں باؤنس مارا وعلیکم السلام تشریف آئیے عمران بھائی السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبارکات میری آواز جزاکم اللہ آئی بات کچھ نہیں صرف سیدھا سیدھا وہ یا تو عدالت پر کوئی الزام اس کو مل گیا ہوگا جس کے پیچھے جس کے لیے وہ ہم سے جواب چاہ رہا ہوگا اصل بات کو چھپا کر سیریسلی کہ اس کا کوئی ایسا جواب دیں تو جس کی وجہ سے پھر میں ان کو پکڑوں دیکھو تمہارے امام نے تو اس لکھا ہے جی دی دیکھیے میں نے میں نے دیکھی ہے یہ بات ہے جو کہ یہ انجیکٹر اور لگایا ہے ہم لوگوں نے ان اللہ اس کا اپ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ میں بتلا دوں بنیوں کے چھلا انجیکشن کہیں لگا یہاں دیکھنے کو ہے ان کے جو سب سے نیٹ لائٹ ہے جہاں ابراہیم Desai اور ان اتنے بڑے بڑے جو ان کے مفخر خلف اور جو ان کے حالی میں جہاں ویب سائٹ پہ کام کرتے وہاں دیا گیا ہے اس لیے ایک ہفتے جس کو کم علمی کا ثبوت اور اپنے ٹوٹے ہونے کا سبوت اسراوا مراج کے موقع پہ انہوں نے لکھا بریلوی رسول اللہ علیہ نے اپنے فتوے فتوے قرمات غوثیہ میں لکھا ہے یہ واقعی شیخ عبداللکالی محبوب سرد مصنی واللہ تعالیٰ عنہو نے کہ جی انہوں نے اس کو ہی لکھا ہے یہ نا مقیمی کا ثبوت دیتے ہیں وہ سننے جس نے کرمات جو ہے, اچھا وہ ہو رہی ہے. السلام علیکم سنی مسلم بھائی قبلہ حضرت رضاغ فرما فرمانے تو شاید آواز بہتر ہو جائے مائنس سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے تو پتا نہیں کیا ہو گیا فکر مدینہ روم کو یعنی آواز سب کی بریک ہو رہی ہے میری بھی کافی بریک ہو رہی तो تو ساحل جان بھائی آئے ہیں تو بہرحال ہم ان کے ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں تو بہرحال اصل میں یہ چاہ رہے تھے کہ کا جو ہے نا جو ویڈیو کا میں نے ابھی لنک دیا ہے سب بھائی اس کو دیکھ لیں اور خود سوچیں کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جو تبلیغ کرتا ہے گلی گلی اب تو یعنی ملکوں میں بھی جا رہا ہے پاکستان سے में کے میں آ رہا ہے مسجدوں میں تبلیغ کر ، اور خود کاچا پہن کے جناب سویمنگ کر رہا ہے کو کچھ یہ نہ پہنے ہمیں کیا لیکن انسان بنے نا یعنی وہ گرو میں کرے اب ایک بندہ جیو ٹی وی پر پوری دنیا میں دکھا رہے جناب اپنے آپ کو اتنی لمبی داڑی اور نیچے وہ کاچا اور پھر جو ہے بیوی بے پردہ اور وہ بھی ٹی وی پر دکھا رہا ہے تو اب یہ بات ہے کہ نہیں اس میں تو اس وجہ سے ابھی جواب یہ چاہ رہے تھے جواب مل گیا ان کو بہت اچھا ملا تو یہ تو بھائی ہمارا اعتراض ہے نا یہ تو میں نے لگائی یہ ویڈیو جو یہ تو ویڈیو میں نے لگائی اعتراض میں نے کیا ہے تو جواب یہ دیں یا ہم دیں ہم بتائیں اب کہ بھائی یہ کیا کیا, کیا اس میں یہ تو اپنے دی بندی مولوی سے پوچھیں نہیں یہ ویڈیو میں نے کہا نا جیو ٹی وی پروگرام تھا تو اس میں یہ ویڈیو اس کا حصہ ہے جیو ٹی وی کا میں مائک چھوڑتا ہوں اور حضرت سنی مسلم بھائی آپ کی ہاتھ پورند فرما لیں اور ساحل جہاں بھائی آپ آئیں کیونکہ حضرت موجود ہیں حضرت سنی مسلم تو باقی تو کسی کے سوالات ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں کوشش ہی کریں مختصر مختصر سب رکھیں تاکہ حضرت سے زیادہ سے زیادہ بھی فائدہ اٹھائیں چھوڑتا ہوں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفر امید کرتا ہوں کہ ہماری آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ پا رہی ہوگی اور امید یہ کرتا ہوں کہ ہماری آواز ٹوٹ ٹوٹ کے آپ تک نہیں پہنچ رہی ہوگی خیر آ, سنی مسلم بھائی اور سنی تاریخ بھائی ام سمل بھائی اور جتنے پیارے مدنی بھائی یہاں بیٹھے ہیں حضرت بیٹھے ہمیں نہیں معلوم کمرے میں کیا گفتگو ہو رہی تھی آئے چند لمے کا سکون سکتا کیا اور آلائے گفتار تک رسائی کی موضوع بالکل ہی تبدیل ہو جائے گا کیونکہ ہمارے تو جھینگے کے بارے میں کہ جھینگا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں اور دوسرا یہ کہ جو کونڈے کیے جاتے ہیں حضرت عمرا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سلسلے سے منصوبے شیعہ بھی کرتے ہیں اور سننی بھی کرتے ہیں اس کا شرعی لحاظ سے کیا ہے کچھ بتا پائیں تو جزاک اللہ خیر یہ اعلی گفتہ سنی تحریک بھائی آپ کے لیے السلام علیکم کونڈوں پر تو حضرت آپ سوال ہی نہ کریں بہت ہی بہترین اس کا جواب آپ کی حضرت علامہ مولانا پیریاس قادری صاحب دامود کا عالیہ نے دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی بہترین بیان ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم اسلامی ہم سائٹ کے اوپر قریب ضروری اس کو ایڈ کرنا ہے وہ کم از کم ایک گھنٹے کا بیان ہے یو پر اگر آپ لکھیں نا کنڈے یا جو بھی اسری لکھیں تو حضرت کا بیان وہ آ جائے گا اس کے پانچ ویٹ اس کا حضرت نے جواب دیا ہے قرآن و سنت کی روشنی سے جہاں تک دوسرا آپ نے پوچھا جھینگا مچھلی کے حوالے سے وہ سنی مسلم بھائی سے گزارش کریں گے اور دوسرا یہ میں اس وجہ سے مائک کے اوپر آیا تھا کہ کل قبلہ حضرت علامہ مفتی ہارون صاحب قبلہ نے آج جس سے فرمایا کل ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر لوگ بہت پوچھتے رہتے ہیں کہ کل انشاءاللہ حضرت جاوید احمد گام ایک خبیف قسم کا آدمی ہے ٹی وی پر اس کا آج کل کافی فتنا ہے حضرت اس پر انشاء اس کا آپریشن کریں گے اور اس کے حوالے سے اگر اس کا رد کریں گے بیان فرمائیں گے گیارہ بجے پاکستان پاکستانی ٹائم بہت ہی اہم موضوع ہے یہ تو جو آ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ تو آئیں گے اور آنا بھی چاہیے جتنے بھی ہیں کوشش پوری کریں نہیں تو ان ریکارڈنگ اس کی ہوگی اور بہت جلدی انشاءاللہ اسلامی ایجوکیشن سائٹ کے اوپر اس کو ایڈ کریں گے اور آج کا بیان داحرہ جتنے بھی ہیں یہ بھی ایڈ کیے جائیں گے تو اس کو بے نشین فرمانے تو جنگا مچھلی نے تو ڈیڑھ گھنٹے کا بیان فرمایا ہے بلکہ شاید اس سے زیادہ تو میں کبلا حضرت سنی مسلم بھائی قبلہ حضرت سے گزارش کروں گی کہ وہ اس کے حوالے سے احکام شریت میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے برال حضرت سنی مسلم بھائی آتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں میں چھوڑتا ہوں جزاک ملّہ حنفی فکر میں جھینگا مچھلی مکرو ہے اگر آپ سے کسی سے بات ہو گئی کسی وہابی سے کہ اس نے قرآن شریف کی وہ آیت کہ ہم نے سمندر کے تمام جاندار چیزوں کو حلال کیا ہے تو اس کی پھر لمبی گفتگو ہوگی حنفی فکر میں جھینگا جو ہے وہ مکرو ہے ٹھیک ہے اور کونے کے متعلق آپ کو سنی تحریک بھائی نے بتلا دیا ہے کہ کوئی بڑا اچھا تھا الحمدللہ بیان ہے تو وہ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ شاء پھر آپ کے تمام جب چھ پارٹ کا اسپیچ ہے تو دیکھ لیجیے انشاءاللہ اللہ جھینگا حنفی فکر ہے جی جزاک کر تو کون تو کے حوالے سے میں ابھی لنک دیتا ہوں روم میں اگر مجھے مل جائے کا بیان تھا دے. مل گیا آپ کو ملا ہے بیان آپ کو ساحل جان بھائی کنڈوں کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں چیک کرتا ہوں روم میں لکھتا ہوں یہ بھی ہے جو ابھی علم عمران بھائی, بھائی حضرت نے یہ لکھا ہے لیکن بیان بھی بڑا اچھا ہے بیان بھی متلاش تلاش کرتا ہوں اچھا بیان آپ سن چکے ہیں تو اگر لنک آپ کو مل گیا ہے مجھے بھی ذرا سینڈ کر دیں اگر آپ کو واقعی ملا ہے تاکہ یہ السلام علیکم آواز کا تعین کیجیے جناب آواز آ رہی السلام علیکم اچھا اچھا سوال ہے میں آج کل پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں یہ جو ہمارے قوام جی ہیں اللہ علیہ جو ہے آپ غریب غریباتے ہیں اس کے باہر وہ ایک نیا شوشہ اس نے چھوڑا ہے آج کل کوئی بھائی ہے کہ حضرت آدم علیہ عالانہ کو جو جنت سے اتارا کہ زمین پر تو وہ کہتے ہیں یہ جنت وہ نہیں ہے جو قیامت والے دن جس میں سب مسلمان تمام ممت انبیاء وغیرہ جب جائیں گے اس جنت اور اس جنت میں کافی فرق ہے یہ وہ جنت نہیں ہے جہاں تک جہاں تک اتارنے کا مین بھائی آپ کل آئیں گے جی جی کل آئیں گے نا جی تو کہتے ہیں وہ کہ جن تھے جہاں تک اتارنے کا مقصد تو جو تو آآ آآ آآ آآ اتر, اتر جائیں نا بنی سائڈ میں اتر جائیں تو اترنے کا مطلب یہ نہیں وہ آسمان سے اتارایا گیا ہے ہو سکتا ہے کوئی اور جگہ ہو کوئی اور اس طرح کا جگہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی بھائی روشنی ڈالیں وہ کہتا ہے کہ کوئی اور بھاگ فضاں جی بالکل جی آپ درست کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھائی آئے تو اس پہ تھوڑی سی روشانی یا سوال آگے کریں کہ واقعی ایسی کوئی بات ہے کہ نہیں آمدھی تو کوئی جی وہ غریب قسم کی آج کی تعویذات کرتا رہتا ہے اور دوسرا جو ہے تو وہ پکا قسم کا بس وہ ہے اور دوسری جام، دوسری بڑی بات تو کہتا ہے کہ احادیث میں جتنا بھی ذکر آیا کہ اس صورت کے اتنے فائدے ہیں سورت کے یہ ثواب ہے اس کے پڑھنے کے یہ, یہ تمام چیزیں بعد میں آئی ہیں اور یہ تمام موضوع احادیث ہیں یہ تمام موضوع احادیث ہیں وہ احادیث ہیں جو خود سے گڑی گئی ہیں تو وہ برملہ پروگرام کرتا ہے اور اس کا پروگرام کو دوسرا بھی میں نے ڈاؤن لوڈ کیا میں دیکھوں گی اس سے کیا خرافات بکی ہیں لیکن میں پر ٹائم نہیں دیکھنے کا کوئی میں میں جگہ تو میں آپ کا پہلا سوال تو سن نہیں پایا تھا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جاوید احمد گام دی کے متعلق کل صاحب بڑا بہترین بیان کریں میرے پاس ابھی کچھ پرسوں صفحوں سے زیادہ میں اس کی اردو میں رد ہے انٹرنیٹ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے بڑی تحقیقی رد ہے میں انشاءاللہ شاء آپ کو اس کو پارٹس میں جو ہے آپ کے ای میل ایڈریس میں آپ کو بھیج دوں گا میرا ہے اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ سے کوئی بھی گاندھی یا گاندھی کا سپورٹر بات نہیں کر پائے گا ایک بات کو آپ اچھے سے جان لیجئے کہ گاندھی کو پولیٹیکل پروٹیکشن ملا ہوا ہے پاکستان میں اس کو صرف اس لیے لایا گیا ہے کہ مسلمان جو ان میں آ رہی ہے وہ ٹریڈیشنل اسلام کو فالو کرنا چھوڑ دے وہ اہل سنت والجماعت جماعت کا نظریہ جس میں اللہ اور رسول کی محبت اور سلف صالحم کے بتلائے ہوئے راستے کو ان کو ہٹا کر یہ بڑی لمبی پالیسی ہے یہاں پہ بات نہیں سکتی اگر آپ پینٹاگن جو امریکہ کی سیکرٹ ایجنسی ہے ان کے ویب سائٹ پر جائیں گے وہاں پہ جا کے دیکھیے کیا لکھا انہوں نے آپ گوگل کر سکتے ہیں ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اور ایسے مسلمانوں کو بڑھاوا دیں جو لبرلائزیشن جو ماڈرنزم کی بات کریں ان کی کتابوں کو ہم کم داموں میں مہیا کرائیں ان کی اسپیچرز ان کے ریکارڈنگ ان کے ویب سائٹس کو لانچ کرنے میں ہم جو ہے مدد کریں اور یہ جتنی حدیثیں ہیں جس سے شدت آتی ہے اور جس سے مسلمان جو ہے اپنے مذہب کو مجبوطی سے پکڑتے ہیں ان حدیثوں کو نکلوائیں آپ جا کے دیکھیے پینٹاگن کی ویب سائٹ میں پورا ہے ان کا ایک ڈپارٹمنٹمنٹ ہے میڈیا کا کس طرح میڈیا بدلنا ہے تو اس کے ماتحت پرویز مشرف صاحب اس کو یہاں لے کے آئے تاکہ مسلمان جو ہے بٹ گئے اگر سو مسلمان بھی اس کے فالوور ہو گئے جو, جو کالج جاتے ہیں جن کو حدیث کے الفے معلوم نہیں ہیں اور گاندھی کو سن لیا ارے صاحب وہ حدیث موضوع ہے کیوں موضوع ہے بھائی آئیے پھر علم الحدیث سے بات کریں کتنی حدیث یاد ہے آپ ان لوگوں سے ایسے سوال کیجئے اگر کوئی حدیث تو مجھے کیوں موضوع ہے بتائیے گاندھی صاحب کو کتنی حدیث معلوم ہے انہوں نے کتنے حدیث کے نسخے دیکھے ہیں ان کو کتنے حدیث کے راویوں کے نام معلوم ہیں آپ ایسے ان کا مذاق اڑائیے وہ انسان جس نے اے بی سی ڈی پڑھی نہیں اور وہ راکٹ سائنس کی بات کرنے لگا تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے وہ انسان جو کبھی کالج گیا نہیں اور وہ آ کے ڈاکٹروں اور انجینئروں سے جو ہے بحث کرنے لگا کیا اس کی بات مانیں گے یہ صرف جو ہے فتنا ہے اور اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں اس با, اسلام کے دشمن ان کو بڑھا بڑھاوا دیتے ہیں یہ جو ہے وہ ہے نہیں اس طرح کی بات کریں گے نوز بلّہ جن جو ہیں وہ مائکروبس ہیں معلوم ہے سید قطب جلال الدین افغانی یہ سب جب آئے تھے ان لوگوں نے کیا کہا یہی کہا کہ جن جو ہیں یہ مائکرو آرگینزم ہوتے ہیں اور کہا کہ وہ جو ابابیل والا واقعہ ہے کہا کہ بھائی وہ سب جو ہے کیڑے مکوڑے تھے مائکرو آرگینزم تھے اس طرح کی بےہدہ تعویلیں کرنا اور یہ لوگ اہل علم کے بیچ میں نہیں جائیں گے صرف کالج کے لوگ और मीडिया में आएंगे इनको फुल प्रोटेक्शन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट इनके चैनल को दिखाएगी इनकी किताबें आपको सस्ती मिलेगी क्योंकि ये बहुत लंबी साजिश है तो ऐसे लोगों को लिटरेचर को अगर आपको रद्द करना है तो आपको खुद इनका रद्द पढ़ना पड़ेगा इंटरनेट पर तमाम मौजूद है डाउनलोड कीजिए उर्दू में ढूंढिये गूगल कीजिए डालिये जा, जावेद अहमद गामगी आपको उसके रद्द में उर्दू में ही ज्यादा रिसाले मिलेंगे इसके बाद यह हिन्दुस्तान को نہیں ملے گا کیونکہ یہ فتنہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو پاکستان کے علماء اس کا رد کریں گے ہے نا یہ تو ہمیشہ سے آ... وہ ہے بھائی کہ جہاں پہ جو فتنہ آتا ہے وہابی آئے تو وہابی سب سے پہلے کہاں ہے مدینہ میں ہے تو سب سے پہلے ان کا رد وہیں پہ ہوا شیخ زلان المکی جو مفتی تھے مکہ شریف کے تو جو فتنہ جہاں پنپتا ہے وہاں کے سنی علماء اس کا سب سے پہلے رد کرتے ہیں آپ گوگل میں ڈالیے جاوید احمد گام بھی اس کے رد میں آپ کو تمام رسالے ملیں گے ठीक है आपको आधा घंटा गूगल करना पड़ेगा बहुत सारी वेबसाइट होगी एक ही वेबसाइट में आपको डायरेक्ट रद्द नहीं मिल जाएगा उसको आपको पचास वेबसाइट उसके सपोर्ट में मिलेगी और तीन वेबसाइट उसके रद में मिलेगी तो वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कौन सी वेबसाइट में रद्द है वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे पास अलहमदल्ला चार से ज्यादा सफात में रद्द है मैं इनशाला अपने डिस्क में ढूंढूंगा और आपको एक दो दिन में ई कर दूंगा और अगर कोई देवबंदी है भाई सुना की किसी بندی نے بدت کا قرآن ہے بھائی آپ بلال لائیے یا ان کے روم میں ہم چلنے کو تیار ہیں ایک فتویٰ آپ لوگ تحریر کر لیں فتویٰ رشیدیا میں رشید احمد گنگوئی لکھتا ہے سوال کیا گیا کیا ختم میں بخاری شریف کرنا جائز ہے کیا اس بات کا ثبوت سلفید صالحین کی زندگی سے ملتا ہے ختم بخاری یعنی جب آپ کے یہاں پہ کوئی مصیبت آ جائے تو علماء کو اکٹھا کر کے تمام بخاری شریف کو ختم کروانا شروع سے آخری تک جواب کیا دیا رشید احمد گوہی نے سلف صالحم کے دور میں بخاری شریف لکھی نہیں گئی تھی اس لیے اس کا کوئی جواز نہیں ملتا لیکن یہ بدت نہیں ہے کیونکہ اس کو کرنے کے بعد دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے بالکل اس کے دس پیج کے بعد لکھتا ہے سوال کیا گیا کیا عید میلاد النبی کی ان محفلوں میں شرکت کرنا جہاں پر صحیح جائز ہے تو لکھتا ہے نہیں وہاں جانا ناجائز ہے دوسرے جگہوں سے تمام اردو میں سکین کر کے معریفا ڈاٹ نیٹ پہ کسی بھائی نے ڈال دیا ہے کوئی بھائی سنجھی اسٹوڈنٹ انہوں نے پورا اردو میں سکین کر کے ڈالا ہے تو آپ اگر کوئی دیوبندی ملے تو پوچھئے بھائی کتنے تم بڑے بہودے نامہ پھول ہو المد میں لکھتے کیا ہیں جب عرب علماؤں کے پاس گئے ہمارے نزدیک میلاد النبی, ملاد النبی منانا مباح اور جائز ہے یہ اس امت کے لیے بڑا خوش نصیب دن ہے المحن میں لکھا اور یہاں پہ یہ کیا لکھتا ہے ابن عبد الرحاب یہ تقیت المان میں اور خلیل احمد امبیڈ بھی ان سب لوگوں نے کہا کہ وہ ناجائز ہے تو اتنے بڑے یہ منافق ہیں کہ اگر آپ سے فتویٰ لینا ہوگا تو آپ کے جیسی بات کریں گے تو کوئی اگر دیوبندی کسی پہ اعتراض کرے تو کھلے عام آپ بول دیے ٹائم اور وقت مقرر کر لیجئے آف لائن بھیج دیجئے مجھے ٹاپک کیا مناظرے کا ٹاپک ہے تمام شرطوں کے ساتھ ہم بات کریں گے اور جاوید احمد گامدی جو ہے یہ نیا فتنہ ہے یہ کالج کے اسٹوڈنٹ ماڈرن لوگوں کو کیچ کرے گا آفس جانے والے لوگ ج, جن کے گھروں میں دین کی تعلیم نہیں ہے کوئی جامدی, جامدی کا کوئی اگر آپ کو مل جائے تو اس کو بلا لائیے ہم حدیث کی روشنی سے بات کریں گے وہ اپنے من سے کوئی تفسیر نہیں کر سکتا اس کو عربی زبان آتی ہے عربی زبان کے لغت معلوم ہے اس کو معلوم ہے قرآن کی کس آیت نے کس آیت کو جو ہے آ, کے حکم کو بدلا تو اتنا آسان نہیں لیکن وہ اہل علم کے بیچ میں بات نہیں کرے گا میرے پاس بڑا اچھا رد ہے میں انشاءاللہ شاء کوشش کروں گا اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی جزاک السلام علیکم جرام میرے پہلے سوال یہ تھا کہ وہرتم کو تھا تو وہ جنن سے نہیں उतारा گیا اتارنا جو ہے ایک تو مصر نے لیے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم مصر میں اتر جاؤ تو اتارنا یہی ہے کہ تہربی زبان کا لفظ دوسری یہ زائد المیعاد میرے پاس جو ہے مختصر زائد المیعاد جو ابن وہاب میں تالیف کی ہوئی ہے ابن قیم کی اس میں وہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ جو طالان بدر والے نا جو حضور اکرم کے سے کیا گیا تھا تو کہتے ہیں مدینہ سے واپسی پر نہیں تھا مدینہ سے جو ہجرت کر رہے تھے مہینہ کی طرح بکے کہ شام سے کسی جگہ جب, جب آ رہے تھے اس وقت تھا اس تشکیل دیجیے بھائی تو اگر آپ اس نے دیکھا بھی وہ بک تو اوپر پڑی ہے مجھے کل میں اس کو ڈھونڈنے کا مکمل وہ حوالہ پھر آپ کو سناؤں گا اس سے کہا ہوگا کہہ کہ یہ جو ہے تو وہ جو, جو ہمارے ہاں جو روایت مشہور ہے کہ تو وہ روایت وہ نہیں ہے یہ کہتے شام کے نزدیک کوئی علاقہ پڑتا ہے اور اس لحاظ سے جب وہاں سے لوگ آ رہے تھے تو کو یہ جو ان کی استقبال میں کیا گیا تھا تو جو, جو نسپت سو جو, جو سوچ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اس سے اس سے مکمل نتیم نے رد کیا ہوگا تو یہ دو باتیں ہیں السلام علیکم وہ جو ہے بچیوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خیر مقدم میں قصیدہ پڑا کئی محدثین کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ سمجھ لیں لیکن یہیں پہ جو ہے علم کی ضرورت ہوتی ہے چار محدثین نے اگر کسی حدیث کو صحیح بول دیا اور پندرہ نے اس کو صحیح بولایا تو ہم کس کو مانیں گے ایک جیسے وہ حدیث جو امام بخاری کے نزدیک صحیح ہے وہ سب کے یہاں صحیح ہے کیونکہ ان کی جو قواعد ہے حدیث کو صحیح کہنے کی وہ سب سے جو ہے مشکل ہے بال فرض وہی حدیث بال کر لیجئے کوئی دوسرے امام ہیں امام الحاکم ہے جن کو جن کے نزدیک کسی حدیث کو صحیح کہنے کے جو کنڈیشن ہیں جو رول ہیں وہ بڑے آسان ہیں تو انہوں نے جس حدیث کو صحیح کہا ہو سکتا ہے وہ حدیث امام بخاری نے ضعیف کہا ہو, ہو سکتا ہے تو اگر جس نے, اس نے اس حدیث کی روایت دی ہے تو آپ وہ لے کے آ جائیے گا کل روم میں انشاءاللہ بات ہو جائے گی آپ نے جب اس پوری یاد رکھی ہے تفصیل کی سیریہ سے آتے وقت تو پوچھ لیجیے کس کتاب میں لکھا ہے کون سے محدث نے لکھا ہے پندرہ بیس منٹ لگیں گے یا ایک دن لگے گا چیک کرنے میں تو آپ وہ کل روایت لے کے دمشق میں سب کے نزدیک واقعہ مدینہ المنورہ کا ہی ہے وہ جو ہے ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی کی جو ہے حافظہ جو ہے وہ بڑھاپے میں کمزور ہو گیا تھا وہ ایک دوسری بات ہے آپ جو ہے وہ ریفرنس لے کے آ جائیے گا کہ حدیث کے کس کتاب میں کس حدیث کے امام نے اس کو دمشق کے طرف ریفرنس دیا ہے ٹھیک ہے دوسری بات جو غامدی کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام اتارے نہیں گئے وہ پوچھے کہ پھر پیدائش کیسے ہوئی وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ غامدی اور اس کے فالوور یہ تھیوری آف اوریجن کو مانتے ہیں یہ جو ڈاروین نے دیا تھا انسان جانور سے بنا ہے مچھلی آئی مچھلی سے پھر وہ یہ بنے کچھ اور گھڑیال بنے پھر اس سے جو ہے جراف بنے پھر اس سے بندر بنے اس سے انسان بن گئے وہ اس چیز کو ماننے والا ہے اسی لیے وہ آدم علیہ السلام کے نزول کو انکار کرے گا جبکہ ہمارے پاس صحیح حدیث ہے وہ اس حدیث کو کیسے انکار کر سکتا ہے جو فرق صرف اس بات کا ہے کہ کہاں اتارا گیا لیکن اس بات کا صحیح ہے کہ زمین پر ان کو جنت سے بھیجا گیا تو اس نے کس بنا پہ کہہ دیا کوئی تو ہوگا نا بھائی جب کوئی انسان کوئی بات کہتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی دلیل ہوگی آپ آرٹیکل پڑھیں یا کچھ سنیں تو یہ دیکھیے کہ وہ جب یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی اس کی دلیل کیا ہے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ فلا حدیث ضعیف ہے میں آپ کو بتاؤں گا کس امام نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے کیوں ضعیف کہا ہے اور حدیف کی کس کتاب میں ہے آپ کو وہ یاد رکھنا چاہیے جب میری بات آپ جا کے کہیں کوٹ کریں گے تو آپ کو وہ یاد ہونا چاہیے اسی طرح اگر گام کہتا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ السلام کو اتارا نہیں گیا تھا نزول نہیں کیا گیا تھا تو اس کی اس بات کی دلیل کیا ہے اپنے من سے وہ تفصیل کرتا ہے کیا ہے اس کی تفصیل وہ لے کے آئیے تو ڈسکس کر سکتے ہیں ویسے سنی فورم جو ہے دیوبندیوں کا فورم ہے میں بتا دوں اس پہ سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں لیکن سنی فورم دیوبندیوں کا فورم ہے سڑے ہوئے دیوبندی ہیں جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی عدی اللہ تعالیوں پر حملہ کیا ہے اور جو اپنے من سے سنیوں کی طرف واقعات گڑھ دیتے ہیں ایک وہاں پر دیوبندی نے کہا کہ پاکستان میں سنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے روز جو ہے اور کی طرح عید میلاد النبی میں بھی جو ہے جماعت سے دو رکاز نماز پڑھتے ہیں عید گاہ میں جا کر کتنا بڑا جھوٹ ہے تو سنی فورم دیوبندیوں کا فورم ہے لیکن وہاں سے آپ کو کچھ وہابیوں کے رد میں قادیانیوں کے رد میں یا غامدی کے رد میں مسالہ مل جائے تو لے لیجیے اچھا ہے لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ دیوبندیوں کا فورم ہے میں مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم بھائی یہ کتاب مختصر زاہد المیاز شیخ الاسلام محمد بن عبد الحاب تعریف کیواز آ رہی ہے نا میری درآواز کو تعین کیجیے میں یہ عبارت پڑھ لوں وعلیکم السلام اچھا مدینہ میں شاندار اسقبال غزو تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظفر منصور واپس ہوئے تھے سفر لمبا تھا خطرے بے شمار تھے چنانچہ جب مدینہ قریب پہنچے اور شہر میں خوشخبری پہنچی تو لوگوں میں بے اندازہ مسرت تھی ہر قسم کے مرد عورتیں بچے بوڑھے سب کے سب استقبال کے لیے باہر نکل آئے مدینہ کی لڑکی نے اشعار کے ساتھ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا تو عال من سنیات الودا شکر اللہ وجب علیہ و جب شکر علین ماد بدر سنیات الوداع سے ہم پرتلو کیا ہمیشہ کی دل اللہ کا شکر واجب ہو گئے جب تک بلائے کوئی بلانے والا ان اشعار کے بارے میں بعض راویوں کو غلط فہمی ہو گئی ان کی روایت میں ہے کہ یہ شعر اس وقت گائے گئے تھے جب آپ صلی اللہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تھے حالانکہ یہ سبھی غلطی ہے مقام سنیات الوداع ملک شام کی طرف ہے نہ مکہ سے مدینہ کے راستے پر جب آپ صلی اللہ وسلم مدینہ سے قریب ہوئے تو فرمایا کہ طویبہ ہے اور یہ عہد کا ہے جو کہ ہم کو دو رکھتا ہے ٹھیک ہے داخل ہوتے آپ کی باہر وہ باتیں ہیں کہ جس میں وہ یہ کہتا ہے غالب کہ کو, غلط جو مقام کو اسے جو حوالے دیا ہے کہ سنیات ملک شام کی طرف ہے ناکہ مکہ سے مدینے کے راستے پر مختصر زائد المیاد محمد بن عبدالحادی تعریف کی ہے یہ ابن کی بک ہے جو غالباپ کے پاس جو ہوگی تو یہ یہ میرے پاس جو چپٹر ہے تو یہ غالباً اس یہ غزل بک ہے یہ غزل آپ چیپٹر کھولیں گے آپ نے کہ آپ کے پاس یہ بک ہے غزل تبک اس چیپٹر میں یہ بات ہے کیونکہ تعریف کی ہے تو اس میں نے خود سے نہیں لکھی کتاب کو مختصر کر کے لکھا ہوا ہے وہیں سے اٹھائی ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا کچھ فرمائیں السلام علیکم جی بھائی میں نے کتاب کا نام لکھ لیا ہے میں دیکھوں گا یہ کتاب کے اگر انہوں نے تعریف کی تو اوریجنل مصنف کون ایک کتاب زاد الماد ہے جو ابن قیم الجوزیا کی جی جی جی میرے پاس یہ کتاب ہے انشاءاللہ میں ان ابھی ہے میرے پاس یہ کتاب آپ مجھے وقت دیں ان شاء اللہ کل میں آپ کو بتا دوں یہ کتاب میرے گھر کیونکہ اس وقت میں گھر پہ نہیں ہوں لیکن یہ کتاب میرے پاس ابھی ہے زاد الماد ان تو میں دیکھ لوں گا تو صرف ابن قیم الجوزیا نے اس حدیث کو جو ہے ہاں تو اگر انہوں نے اس کی جو تعلیف کی ہے تو اویجنل ورژن میں بھی ہوگا نا بھائی اگر میں کسی کتاب کی تشریح کرتا ہوں تخریج کرتا ہوں تعلیف کرتا ہوں تو میں اصلی عبارت سے ہی لوں گا نا جی تو یہ وقت ایک گھنٹے کا ان اللہ نہیں تو کل بتا دوں گا ورنہ ایک گھنٹے بعد میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے جی میں مل جائے گا جی ٹھیک ہے ان میرے پاس یہ کتاب ہے میں دیکھ لیتا ہوں لیکن میرے پاس یہ ابن عبد والی نہیں ہے میرے پاس اوریجنل جو ابن قیم الجوزیا نے لکھی ہے وہ ہے جی میں دیکھتا ہوں السلام علیکم